صاحب ہدایہ جو ہدایہ ہے الہدایا اس کے جو مصنف یا معلف ہیں ان کے مختصر حالات زندگی اگر آپ لوگوں نے نوٹ کرنے ہیں تو نوٹ کیجیے ٹھیک ہے صاحب ہدایا کے مختصر حالات زندگی سب سے پہلے نام و نصب اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وفاق المدارس کے امتحان میں بھی ایک کامل سوال جو ہوتا ہے وہ مصنف کی حالات زندگی ہوتا ہے ٹھیک <تصفح> ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مثلا ایک ہی سوال کامل ہوتا ہے یعنی اس کے ایک میں بھی اور دوسرے میں بھی کہ صاحب مصنف جو بھی ہوگا کہ صاحب فلام سسن صاحب ہدایت کہ مختصر حالات دسمن کی ولادت وفات ان کے شعیو ہو اساتذہ تعلیفات وغیرہ ہوں دوسرا جوز ہوتا ہے ان کی لوگ تعریف ٹھیک ہے نا موضوع غرض غایت یہ چیزیں تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں تو سب سے پہلے نام و نصب نام و نصب آپ کا نام علی صاحب ہدایہ یعنی آپ کا نام علی کنیت ابو الحسن لقب برہان الدین آپ کا نام علی کنت ابو الحسن لقب برہان الدین ہے آپ کا نام علی کنیت ابو الحسن لقب برہان الدین اور آپ کے والد کا نام ابو بکر ہے کتنا لکھ لیا آپ لوگوں نے آپ کا نام علی کنیت ابو الحسن لقب برہان الدین اور آپ کے والد کا نام ابو بکر ہے, سلسلہ یوں ہے؟, سلسلہ یوں ہے؟ اسی چیز کو جو میں نے بیان کی ہے ترتیب وائز شیخ الاسلام برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلی الفرغانی المرغینانی سلسلہ نسب برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی ٹھیک ہو گیا آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں تبھی تو اللہ تبارک کو پتہ نہیں آزاد بخشا اس کی آپ کے نام کے ساتھ فرغانی اور مرغینانی ہے تو اس کے لیے جان لیں کہ فرغانہ اور مرغینان یہ دو بستیاں ہیں فارس کے علاقے ہیں اور یہ جو بخارا اور سمرقند ہیں اور ماوراؤ نہر یہ جو بستیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ملے جلے علاقے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو نہر سے سیخون اس کے آس پاس کے علاقے ہیں تو برحال آپ صرف اتنا لکھیں الفرغانی المرغئی نانی فرغانہ اور مرغینان دو علاقوں کی طرف نسبت ہے ان علاقوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو فرغانی اور مرغینانی نانی کہتے ہیں الفرغانی المرغئی نانی کتاب ہدایات کے اوپر لکھیں گے تو دیکھیں گے تب بھی آپ کو ملے گا لکھا یہاں تک ہوگی بات علی کنت ابو الحسن لقب برحان الدین آپ کے والد کا نام ابو بکر ہے سلسلہ شیخ الاسلام اسلام برحان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی المرغئی آپ سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں آپ کے نام کے ساتھ الفرغانی المرغئی جو لکھا ہے یہ فرغانہ اور مرغن دو علاقے ہیں فارس کے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو فرغانی اور مرغینانی کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ انوان لکھیں ولادت و وفات ولادت و وفات آپ کی ولادت یوم دوشمبا آپ کو پتہ ہے کہ دوشنبہ کون سا دن ہوتا ہے جی پیر ٹھیک ہے نا پیر کا دن منڈے یوم دوشمبا یعنی پیر کے دن آٹھ رجب المرجب سن پانچ ہجری کو ہوئی آپ کی ولادت پیر کے دن آٹھ رجب المرجب یعنی رجب کی آٹھ تاریخ تھی سن 511 ہجری آپ کی ولادت پیر کے دن آٹھ رجب المرجب سن پانچ ہجری میں ہوئی جبکہ آپ کی وفات یوم سے یعنی منگل کے دن چودہ ذیل حجا سن پانچ سو ترانوے ہجری میں ہوئی جی آپ کی وفات منگل کے دن چودہ ذیل حجا سن پانچ سو ترانوے نائنٹی تھری ٹھیک ہے میں ہوئی ثمر میں آپ مدفون ہوئے بخارا اور سمر جو علاقے ہیں ماورا انار یہ جو ریاستیں ہیں آج کل ان کی ثمر میں آپ مدفون ہوئے تو اس حساب سے تقریباً پانچ سو گیارہ کو آپ کی پیدائش اور پانچ سو ترانوے میں آپ کی وفات تو تقریباً بیاسی سال عمر پائی آپ جی آپ کی ولادت ولادت وفات کے عنوان کے تحت آپ کی ولادت پیر کے دن سن پیر کے دن آٹھ رجب المرجب سن پانچ سو گیارہ ہجری میں ہوئی رجب سن پانچ سو گیارہ ہجری جبکہ آپ کی وفات بروز منگل چوہ ذیل حجا سن پانچ سو ترانوے ہجری چودہ ذیل حجا سن پانچ سو ترانوے ہجری ہو گیا جی سمر میں آپ مدفون ہوئے تو نام سب، سب، و نصب سلسلہ نصب ولادت و وفات یہ آپ کے سامنے آ گئی اس کے بعد شیوخ و اساتذہ یعنی آپ کے اساتذہ کرا صاحب ہدایت رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے صاحب علم اساتذہ اس اساتذہ کرام سے علوم دینیہ حاصل کیے صاحب ہدایت نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے صاحب علم اساتذہ اس و شیوخ سے علوم دینیہ کی تحصیل کی جن میں سے چند کے اسماء گرامی یہ ہیں بات لکھنے کے بعد آپ لکھیں صاحب ہدایا نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے شیوخ سے علم حاصل کیا جن میں سے چند کے نام درج ذیل ایک مفتی مفتی مفتی اب پتہ نہیں کہ یہ کیوں اصل دو بوجل چیزوں کو کہتے ہیں ایک علم ہو گئے کچھ اور تو بہرحال مفتی عصل نجم الدین ابو حفظ عمر انصفی جو صاحب عقائد ہیں جو آپ کے نصاب میں اس سال شامل ہے شرح عقائد انصفیہ علامتانی نے اس کی شرح لکھی ہے لیکن اصل جو کتاب ہے عقائد نصفیہ تو وہ ہیں عمر انصفی تو مفتی نجم الدین ابو حفظ عمر انصفی مفتی نجم الدین ابو حفظ عمر نصفی صاحب امام صدر حسام الدین عمر بن عبد العزیز نمبر دو امام صدر شہید صدر صدر شہید شہید صدر شہید حسام الدین سین کے ساتھ حسام الدین عمر بن عبد العزیز ٹھیک نمبر تین امام ضیاء الدین محمد بن الحسین میں آپ لکھوا رہا ہوں آپ لوگ لکھتے رہے آپ لوگ یہاں ٹائپنگ کی پریشانی میں نہ رہے جس کا رہ جائے پھر وہ مجھے بتائے تو میں دوبارہ لکھا ٹھیک ہے آپ لوگ لکھتے چلے جیسے امام ضیادین محمد بن السین النی جی میں لکھ دیتا ہوں اس کو <تصفيق> <تصفيق> جی یہ ان کا وہ ہے امام الدین محمد بن الحسن جی. تلمیزی رشید علامہ الدین سمرقندی. علامہ امام ضیاء الدین محمد بن الحسین جو کہ صاحب ہدایت کے استاد تو نمبر تین امام ضیاء الدین محمد بن الحسین البندنی جی تلمیز رشید علامہ علاؤ الدین قندی تلمیز رشید علامہ علاقین نمبر چار امام قوام الدین احمد بن عبدالرشید الباری نمبر پانچ نمبر چار امام قوام الدین قوام الدین موٹے خوف کے ساتھ نقطوں والے قوام الدین احمد بن عبد الرشید البخاری نمبر چار امام قوام الدین احمد بن عبد الرشید البخاری والد صاحب خلاصۃ الفتاوا جو خلاصۃ الفتاوا ایک کتاب ہے لکھی ہوئی ان کے ان صاحب کے والد صاحب ہیں آپ چھوڑ دیں بس اس کو والد صاحب خلاصۃ الفتح میں لکھنا چاہیں تو لکھ لیں والد صاحب خلاصۃ الفتح جی و شیوخوساتذہ نمبر ایک نجم الدین ابو حق دوبارہ سے دیکھیے آپ لوگ ایک نظر اپنے لکھے ہوئے پر مفتی نجم الدین ابو حق عمر النسفی نمبر دو امام صدر الشہید حسام الدین عمر بن عبدالعزیز نمبر تین امام ضیاء الدین محمد بن الحسین البندنی جی تلمیز رشید علامہ علاء الدین ثمرقندی نمبر چار امام قوام الدین احمد بن عبدالرشید البخاری والد صاحب خلاصۃ الفتح نوٹ کر لیا یہ سب آپ لوگوں نے تعلیفات. صاحب ہندا آپ کی گران قدر تصانیف ہیں جن میں سے قابل ذکر درج ذیل آپ کی گراں قدر بہت زیادہ تصانیف ہیں جن میں سے قابل ذکر ہیں یا درج ذیل ہے اس پہ لکھ دیں نمبر ایک کتاب مجموع مجموعن نوازل اور اس کو بعض نسخوں میں اس کا نام مختار مختارات النوازل بھی لکھا ہوا ہے اسی کے ساتھ آپ بریکٹ میں لکھتے کتاب مجموع نوازل وفی بازل کتب مختارات النوازل ٹھیک ہے ان کی تعلیفات جو لکھی ہیں صاحب شرح وقاع نے بھی لکھی ہیں اور دیگر ملفین نے بھی لکھی ہیں ان میں سے بعض نے مختارات النوازل لکھا ہے اور بعض نے مجموع النوازل ٹھیک ہے نا دونوں لکھے ہیں نمبر دو کتاب والمزید، والمزید، نمبر تین کتاب الفل الفرائض نمبر ایک کتاب مجموع النوازل وفی بادل قطب مختارات النوازل نمبر دو کتاب التجنیس والمزد نمبر تین کتاب الفل فرائض نمبر تین کتاب یہ الفل فرائض نمبر چار کتاب المنتقى المنتقى انتقا منتقی کتاب المنتقى نمبر, چار، نمبر پانچ نمبر چار تو کتاب المنتقى ہو گئی نمبر پانچ بدایت المبتی نمبر پانچ بدایت المبتی نمبر چھ نمبر پانچ بدایت المبتی نمبر چھ کفایت المنتی نمبر سات مناسب حج نمبر سات حج نمبر آٹھ الہدایہ تالیفات آپ کی گران قد تصانیف جن میں سے قابل ذکر یہ ہیں نمبر ایک کتاب مجموع النوازل وفی باز القتب مختارات النوازل دیکھیے گا نمبر دو کتاب التجنیس والمز نمبر تین کتاب الف الفرائز نمبر چار کتاب المنتقى نمبر پانچ ہدایت المبتدی نمبر چھ کفایت المنتی نمبر سات کے حج نمبر آٹھ الہدایہ آپ لوگوں نے صاحب ہدایہ کے مختصر حالات جن میں نام و نصب سلسلہ نصب ولادت وفات شیوخ و اساتذہ تالیفات نوٹ کر لیے کسی کا کچھ رہتا ہو تو بتائیے اچھا نوٹ کر لیے تو اب آپ نے پتا کیا کرنا ہے ان کو جس جس نے اپنی نوٹ بک میں یا ٹھیک ہے نام و نصب دوبارہ سنیے نام و نصب آپ کا نام حلی کنیت ابو الحسن کنیت ابو الحسن لقب برحان الدین آپ کے والد کا نام ابو بکر ہے جبکہ سلسلہ نصب یوں ہے سلسلہ نصب یاد کر لیں تو نام و نصب بات ہوئی ہے شیخ الاسلام برحان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی المرغینانی سلسلہ نسب شیخ الاسلام برحان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی المرغینانی ہو گیا جی رول نمبر دو ٹھیک ہے تو یہ پتا ہو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جس جس نے نوٹ کر لیا ہے تو اس کو جہاں جہاں نوٹ کیا ہے نا اس کو بند کر کے نا آپ رکھ لیں ٹھیک ہے نا تو جس دن وفاق کا پیپر ہو نا تو اس دن نکال کے دیکھ لیں اگر توفیق ہو اس دن تو اس کو کل یاد کر کے آنا ہے ٹھیک ہے کل ہر ایک کو یاد ہو عیسائی کا نام کیا ہے صاحب ہدایا نے کب وف پائی ہے کب آپ کی پیدائش ہوئی ہے آپ کے شیوخ و اساتذہ میں سے میں نے آپ کو سینکڑوں ناموں میں سے صرف چار نام بتائے ہیں اس لیے کہ آپ کو مشکل نہ ہو چار نام آپ کو شیوخ بتائے ہیں اور آپ کی تالیفات میں سے صرف سات آٹھ بتائی ہیں سات آٹھ کو چھوڑیں آپ ان میں سے تین تو یہی ہدایات ہی ہو گئی ہے کہ سب سے پہلے حضرت نے بدایا لکھی بہت مختصر ہوگی پھر کفایہ لکھی لکھتے ہی چلے گئے لکھتے ہی چلے گئے پھر خود بیٹھ کے دیکھا تو اتنی زیادہ پڑے گا کون پھر بیٹھے تو ہدایہ لکھ دی ٹھیک ہے ہدایت المبتدی، کفایت المنطی اور ہدایہ یہ تو گویا کی کتاب سمجھ لینا تو بہرحال پچھلی سات کتابیں آپ کو بتائی ہیں اس کا مطلب یہی ہے اختصار کا کہ آپ آسانی سے یاد کر سکیں نا یہ ہے کہ میں آپ کو لے کے بیٹھ جاؤں اور لکھاتا چلوں بڑے معلوم بڑے مفکر بڑے مدفر بڑے متقی بڑے پریسگار یہ اور وہری ٹھیک ہے نا تو یہ اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیے ہیں نام و نصب ہے کہ کے علادت و ہے شروع ہو اساتذہ ہیں اور آپ کی تالیفات مختصر یہ آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے نا باقی اسباق اپنی ترتیب کے مطابق شروع ہو چکے ہیں کل آپ کے اسباق ہوئے بکیہ جی دو ہوئے مطلب مشکلات شروع ہو گئی دونوں یا کوئی اور دو ہوئے